شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام کا تیسرا قصہ جی یہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے دوسری اللہ دوسرا دعوی وہ کیا تھا جی کار ساز مشکل کشا کون ہے اللہ تعالیٰ اور البتعی بھیجا ہم نے طرف سمود کے ان کے بھائی صالح کو یہ کہ عبادت کرو اللہ کی تو پہلے تو تھے سارے کافر جب حضرت صحیح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تب کتنی گروہ بن گئے جی وہ پہلے جو کافر تھے مسلمان کوئی بن گئے یا نہیں تب دو گروہ بن گئے مسلمان علیحدہ کافر علیحدہ بس اچانک وہ دو گروہ بن گئے نتیجہ دعوت یہ آپس میں جھگڑنے لگے دین کے بارے میں مواحد اور مشرق جو مشرق تھے انہوں نے صالیہ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ عذاب لاؤ کیا اگر ہم نہیں مانتے تو کہہ لو عذاب لاؤ فرمایا اے قوم کیوں جلدی مانگتے ہو عذاب کو پہلے کس کے نیکی کے ایمان کرو توبہ کرو نیکی سے مراج کیا ہے ایمان و توبہ نہیں معافی مانگتے اللہ سے تا تم راہم کیے جاؤ توبہ کرو شرک سے قالو اناد قوم قوم نے کہا اے سال جب سے تو آیا ہے اب کہ پڑ گیا ہمارے اندر کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے معلوم ہے کہ تو بھی منہوس آئے تیرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی کیا ہیں منہوس ہیں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں کہنے لگے منحوس سمجھتے ہیں ہم تجھ کو اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ہیں کالا جواب سال فرمایا ہم منحوس نہیں ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے تمہاری نوساد یہ شرک کی نوسا اصل کیا ہے بھائی شرک نوساد ہے توحید نوساد ہوتی ہے فرمایا تمہاری نوسات کا علم اللہ کے پاس ہے بلکہ تم قوم ہو جو آزمائے جاتے ہو بس سبب شرک و کفر رکھے امتحان ہے تمہارا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 نہ سرغنے فساد کرتے زمین کے اندر نہ اصلاح کرتے آپس میں مشرہ کیا انہیں کہنے لگے آپس میں قسمیں اٹھو اللہ کی لالو بیہ تنو البتہ ضرور شب خون کریں گے یعنی رات کو جا کے حملہ کر قتل کر دیں گے اس کو اس کے خاندان کو شب خون کریں گے اس کا اس کے حل کا پھر کہیں گے ہم ان کے وارسوں کو کہ نہ حاضر ہوئے تھے وقت ہلاک کا تو اس کے حل کے اور ہم سچے جھوٹ بولیں گے ہم کہیں گے پتہ ہی نہیں جھوٹ بولیں گے وہ ماں کرو مَا اور انہوں نے بھی تدبیر کی تدبیر اور ہم نے بھی تدبیر کی تدبیر وہ ہم لا اور وہ نہیں سمجھتے تھے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہوا ہے جالا سوفی سفل جبر یا ان کچھ آدمی چلے گئے پہاڑ کے دامن میں وہ انتظار کرنے لگے دوسرے لوگوں کی انتظار کرنے لگے دوسرے لوگوں کے وہ آئیں اور ہم کیا کریں شب کون کریں یہ نو چلے گئے وہاں باقی بھی آنے تھے ان کے چیلے چانٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ سے چکان گرئی سارے کے سارے کیا مر گئے ان کا خاتمہ ایسے ہوا اور باقیوں کا خاتمہ تو پڑھ چکے ہو یہ رجفہ کے ساتھ زلزلے کے ساتھ بھی ہوا اور سیاح کے ساتھ بھی ہوا فن زور تسلی رسول صلی اللہ علام کا دیکھ کیسے تھا انجام ان کی تدبیر کا کہ اننا دم انجام دمراہج ہم نے بن کو تباہ کر دیا ان کو ان کی قوم کو کہ کس کے ساتھ نیچری کو رجفہ اور سیاح ان پہ چٹان گیری باقی قوم زلزلے کے ساتھ اور ہول ناک آواز کے ساتھ تباہ ہوئی تل کا بوجو تو یہ ہیں ان کے گھر گرنے والے چھتوں پہ بس سباب ظلم کیا سباب اِنَّ آیا. حکمت ذکر قصہ. بے شاک اس قصے کے اندر بڑی نشانی کون. ہے اللہ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں مستفی الدینات نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تک وا احتیاط کرتے تھے بالوتا قوم ہی یہ چوتھا قصہ ہے جی یہ بھی دوسرے دعوے اور دوسری اللہ سے متعلق ہے اور تذکرہ کو جب کہا اپنی قوم کو کہ آتے ہو تم بے حی کو کئی دفعہ پڑا ہے اور تم سمجھدار ہو بیت بار علم کے وان تم تب سیرون تم بے حئی کا کام کرتے ہو اور سمجھدار ہو علم کے لحاظ سے آخر عقل ہے انسان ہو کیا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کو بعد بار شہابت کے سوائے عورتوں کے بلکہ تم و جہالت کا کام کرتے ہو عملہ پہلے کیا فرم ہے تم تو سرو تم سمجھدار ہو اب کیا کہا تم جاہل ہو تو سمجھدار کس لحاظ سے تھے علم اور اکل کے لحاظ سے جاہل کس لحاظ سے تھے عمل کے لحاظ سے فماکان جواب قومی اناد قوم پس نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہن لگے نکال دوئے لوٹ کے متعلق کا اپنی بستیوں سے بے شک وہ لوگ ہیں پاک ہیں جی ہمارے ساتھ نہ رہیں پاک لوگ فہن جے نا ہو نابل پانی جات دی ہم نے اس کو اس کے حال کو مگر اس کی بیوی رہ گئی تجویز کیا ہم نے اس کو باقی مادہ لوگوں سے وہ ہم ترنا انجام اور برسایا ہم نے ان کے اوپر نئی طرح کا مین وہ کس کا تھا جی پتھروں کا پت برہ تھا می ڈرائے ہوئے لوگوں کا اول الحمد للہ سمرائے کے سس لکھو اور ایک اور عبارت لکھو پوری اول الحمد للہ ثمرائے کے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 کہ کس موضوع پر مناظرہ ہونا ہے عنوان مناظرہ تیسرا ہے دلائل مناظرہ یہ عجیب رابطہ ہے جی خطبہ مناظرہ عنوان مناظرہ اور دلائل مناظرہ آپ دیکھیں جی کل الحمد للہ وسلام اللہ عبادی یہ کہہ ہے جی خطبۂ مناظرہ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 آیا اللہ بہتر ہے فی الکمالات ول احسانات ان کے نیچے لکھو فل کمالات ول احسانات آیا اللہ بہتر ہے کمالات اور احسانات میں اما شریکوں یا وہ معبود بہتر ہیں جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں یہ جی مناظرے کا موضوع ہے کہ آیا اللہ بہتر ہے کمالات و حسانات کے اندار یا مشرقین کے معبودانے باطلہ بہتر ہیں۔ اب آگے یہ جی دلائل سنو امن خلق السماوات والارض دلیل کی نمبر ایک حالا بتاؤ کس نے ڈبلیو پیدا ڈبلیو کی آسمانوں کو زمین کو اور اتارا واسے تمہارے آسمان کی طرف سے پانی پس اگائے ہم نے بس اب, اب اس کے باغ رونک والے نہ تھا ممکن واسطے تمہارے اے انسانو یہ کہ اگاؤ ان کے درختوں کو کوئی اگا سکتا ہے اے سمرا اے دلیل ہے کیا کوئی معبود ہے ساتھ اللہ کے یہ سارے کام کس نے کیے بتوں نے کیے یا اللہ نے کیے تو کیا معبود ہے ساتھ اللہ کے نہیں سمرائے دلیل بل ہوں کو ملون شکوا سمرائے دلیل بھی آئے گا صاف سا صاف چکوا بھی ہوگا بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے پھر جاتے ہیں امن کرارا بلا کس نے بنایا زمین کو قرار ٹھکانے کے لئے اور کیے کی اس کے درمیان نہریں اور کیے واسطے زمین کے پہاڑ تاکہ حرکت نہ کرے اور کیا درمیان دو دریاؤں کے پردا کل پڑا تھا نا ایک دریا کا پانی کالا کڑوا دوسرے گا سفید میٹھا لیکن دھاری ہے ملتے نہیں اا الہوما اللہ یہ کیا ہے سمرا دلی کہا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ बालक اکثر ہملا یعلم یہ دی شکوہ ایسے سمجھتے جاؤ بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے توحید کو امم یجیب المستر دریلکڑی نمبر کتنی بلا کون ہے جو جواب دیتا ہے پریشان حال کو پریشان حال کو جواب کون دیتا ہے دوسرا معنی بے کی پکار کو کون پہنچتا ہے بےکس کی پکار پہ کون پہنچتا ہے جب پکارتا ہے اس کو وہ یق خو اور کھول دیتا ہے کس کو آ, تکلیف کو مشکل کچھ اور کرتا ہے تم کو جانشین زمین کا کوئی مرتے جاتے ہیں اور پیچھے جانشین آ رہے ہیں اے لاہم اللہ یہ کہ ہے جی ثمرائے دلیل کلی لمبا تذکاروں شکوہ بہت کم نصیت حاصل کرتے ہو تو مشکل گا کون ہے جی اللہ خزا پکارنا بھی کس کو چاہیے اللہ کو سمجھے مولو احمد رضا خان صاحب کیا فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا جی. ہمیں چیلنج دے رہے ہیں ہمیں کیا چیلنج ہے خدا کی کتاب کو چیلنج ہے امدیک جی بھلا بتاؤ کون رہنمائی کرتا ہے تمہاری جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی آگے اس کی رحمت کے اللہ ہے دلی کیا ہے مابو ساتھ اللہ کے بلند اللہ اس سے کہ شریک ٹھہراتے شکوا ہے امدالخال کے دلیل کی نمبر کتنی بھلا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے پیدائش کی پھر لوٹائے گا کون رشتے ہے تم کا آسمان زمین سے آئی لا اللہ سمرا دلیل کل ہا برہا نہ قوم یہ مشرقین کو چیلنج ہے دلیلیں دلیل ختم ہو رہی ہیں چیلنج ہم نے دلائل دے دیے لاؤ اپنے دلائل اگر ہو تم سچے اللہ جی؟ یہ سمرائے دلائل بھی ہے دلیلوں کا نتیجہ وہی نکلا نا کہ عالم الغیب فقط کون ہے اللہ ہے تو یہی چیز تو تھی دعوت عالم غیب کون ہے اللہ ثمرائے آپ فرما دیجئے نہیں جانتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے فرشتے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 میں آسان کال پیش کر رہا ہوں اب ہمارا یا روم سے آخر تک اقوال مختلف ہیں میں آسان طرز اختیار کر رہا ہوں کیا لکھوایا ہے شکوا ہے مشرقین کا شکوہ ہے منکرین قیامت کا ڈبلو اس کو علیحدہ کرو گے دا تب دا سمجھ دا جائے دا گا دا پہلے کے ساتھ دا تعلق دا نہیں ہے وہ تو پہلے تو ایک سمرا تھا نا دلائل کا کہ عالم غیر فکر کون ہے اللہ اب یہ شکوا ہے منکیری نے کیا کا اور نہیں جانتے یہ منکر قیامت کب اٹھائے جائیں گے کسی کو پتا ہے کب اٹھائے جائیں گے قیامت کب آئے گی پتا نہیں یہ شکوا منکرین قیامت کیا کا آگے بلدار کا اس کے ساتھ ساتھ دیکھو انتقالات برائے ترقی انتقالات یعنی ایک کلام سے دوسری کلام کی طرف منتقل ہونا انتقالات سلاسہ برائے ترقی تین کلام ہے آگے بلدار کا علم و فل دوسرا ہے بالہ فی شک میں تیسرے کیا ہے بال ہوں منہا امول یہ انتقالات سلاسہ ہیں برائے ترقی پہلے کیا تھا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 وہ آدم علم سے بڑھ کے ہوتا ہے شک کیا ہوتا ہے ایک آدمی میرے پاس آتا ہے کہتا ہے, بولی صاحب مجھے فلاں چیز کا علم نہیں میں دلیل دوں گا وہ مان لے گا اور ایک آدمی شک کی ہے شک کرتا ہے, وہ مانے گا شک کرتا ہے تو شک جو ہے آدم علم سے بڑھ کے ہے بال کے وہ بھی شک ہے اس سے آگے سمجھ کہ ترقی نمبر دو بل ہمہ مون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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اسلحی بیانات ڈاٹ